وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ الْخُسَانَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ فقال اللہ تبارکہ ولا فلقرقار حمید ان وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحْدًا وَقَالَ جَلَّ وَعَلَى فِي مُقَامٍ آخر قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وقال جل وعلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهداء إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين للز الا من سماری مالا کر رسولا شہیدم بینی و بینا کم ان کا نہ بیراد ہی خبیرم بسیرا اللہ سبحانہ ہوتا نے انسانوں پر بڑا کرم اور احسان کیا ہے کہ انہیں میں سے انبیاء اور اسلو کو بھیجا ہے اور یہ تمام تر انبیاء آدم علیہ حصہ و سلام کی اولاد سے اور پھر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے تمام تر انبیاء کے صلوات اللہ علیہ مجبعین کو انہی کی نسل اور انہی کی اولاد میں سے بھیجا ہے اور یہ نسل نسل انسانی ہے جنہیں بشر کہا جاتا ہے جیسے کبھی کسی بکری نے کسی گائے کو جنم نہیں دیا کوئی اونٹنی ہرنی کو جنم نہیں دیتی ایسے ہی انسان اور بشر کسی نور کو جنم نہیں دے سکتا یہ ایک انتہائی سمپل سی اور سادہ سی بات ہے کوئی بھی زی شعور انسان اس پر اختلاف رائے نہیں رکھتا بس کچھ لوگوں کو یہ سوچا کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور نوری مخلوق یہ ایسی مخلوق ہے کہ جو غلطیاں نہیں کرتے تو امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ افضل اور اعلی مقام پر فائز ہونا چاہیے تو یہ ذہن رکھ کر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں اور پھر یہاں پر بھی بات نہ بن سکی کیونکہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ میرے پاس ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا چلو اس کو وہی سے آگے چلاتے ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ یعنی کہ کوئی بھی جانور کسی دوسری جنس کے جانور کو جنم نہیں دیتا نہ ہی کبھی کسی جانور نے انسان کو جنم دیا ایسے ہی انسان یہ اللہ تعالی کی مخلوق ہے اور یہ اپنے ہی جنس کے انسانوں کو جنم دیتا ہے انسان کے پیٹ سے انسان ہی پیدا ہوتا ہے اور انسان کو بشر کہا جاتا ہے سب کے سب لوگ یہ بات جانتے ہیں والد کا آپ کی والدہ کا نام کیا تھا یہ باتیں سب کو معلوم ہیں لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ عیسائیوں نے جیسے عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کو اللہ تعالی کا جز اور حصہ قرار دیا لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا جز اور حصہ قرار دیتے ہوئے نور من نور اللہ کا ترانہ گانا شروع کر انسان بشر ہے وہ بشر کو ہی جنم دیتا ہے اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ کوئی زی عقل زی شعور اس پر دو رائے نہیں رکھتا یہ صرف اور صرف ایک والہانہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور محبت بھی ایسی ہے جو کہ و خرد سے عاری ہے سمجھتے ہیں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور قرار دے کر ہم آپ کی شان میں اضافہ کر رہے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور قرار دے کر آپ کی شان میں اضافہ نہیں بلکہ شاید کمی کر رہے ہیں اور پھر نور سے جو اگلی ڈگری ہے نور من امنور کی اس میں تو بہت ہی خطرناک صورتحال حال ہے کہ بندہ اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے نا کہ اللہ واحد ہے لا شریک ہے اس کا کوئی ہمسر ساتھی ساجی نہیں اس کے حصے بکھرے نہیں وہ اکیلا ہے یکتا ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کی اولاد ہے صورت اخلاص میں مختصر لفظوں میں اللہ تعالی نے اپنی وحدانیت کے عقیدے کو سمجھایا لیکن یہ جو عقیدہ عیسائیت سے حاصل کردہ ہے نور میں نور اللہ کا عقیدہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے حصے میں سے ایک حصہ ہے بلکہ اسے بھی آگے ایک اور قوم ہے جن کو ہلولی اور وجودی کہا جاتا ہے وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے لوگ وہ تو اس پورے عالم کو پورے جہان کو اللہ تعالی کا جز قرار دیتے ہیں کوئی کہتے ہیں حلولی لوگ کہ اللہ تعالی ہر چیز میں داخل ہے کچھ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالی کا مظہر ہے اور کوئی کہتے ہیں کہ یہ ساری عالم کے اجزاء حقیقت اللہ تعالی ہی ہیں تو یہ اصل میں گمراہی کی معراج ہے جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے گمراہی کی انتہا کو پہنچتے چلے جاتے ہیں تو خیر یہ تو چند ایک عقلی باتیں تھیں اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں نور نہیں کہ آپ بشر کے گھر میں پیدا ہوئے اور آپ کی والدہ آپ کے والد یہ دونوں کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے سب کو معلوم ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اور آپ کا ننیال اور ددیال چند طبقوں کے بعد جا کر مل جاتا ہے اور یہ دونوں ہی آپ کا ننیال اور ددیال حضرت ابراہیم علیہ سلاد و سلام کی اولاد میں سے ابراہیم آدم علیہ سلاد سلام کی اولاد میں سے ہیں اور آدم ابو البشر تھے ایسے ہی اللہ تعالی نے صورت المائدہ کی آیت نمبر پچہتر میں مسیح عیسا بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دلیل پیش کی ہے عقلی ان کے انسان ہونے کی ان کے رسول ہونے کی اور عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی ہے جو کہتے تھے کہ عیسا اس بات آف اللہ اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں مل مسیح بن مریم اللہ رسول قبل خلط بن قبل رسول مسیح عیسا بن مریم کیا ہیں وہ ایک رسول کے سوا اور کچھ نہیں باقی ان کی حیثیت عام انسانوں کیسی ہے ہاں اللہ تعالی نے ان کو یہ شرف بخشا ہے کہ اللہ نے انہیں نبوت و رسالت عطا کی ہے اور یہ ایسا عظیم شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے اس کے مماثل کائنات میں اور کوئی نہیں ہوتا اور نبوت کا اتنا بڑا درجہ ہو وہ اتنا ہی سربلند ہو فرمایے یہ رسول ہیں قد خلق من قبلی الرسول ان سے پہلے رسول گزر چکے وہ امہ صدیقہ اور ان کی والدہ وہ بھی سچی عورت ہیں کانا یا اکولان الطعام یہ دونوں پیسا رہی صلاة والسلام بھی اور ان کی ماں بھی مریم بھی کانا یا الطعام یہ کھانا کھاتے تھے اب یہاں پر یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی کا جز اور حصہ جو قرار دیا جاتا ہے پیسا علیہ سلاد و کو یہ کسی طور پہ ممکن نہیں اس لیے کہ یہ تو دونوں کھانا کھاتے ہیں مریم کو اللہ کی بیوی پیسا کو اللہ کا بیٹا جو لوگ قرار دیتے ہیں انہیں ہوش کے داخل لینے چاہیے کانا یا اکولہ یا یہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے عمدہ دیکھیے کئی فنبئی آیات ہم ان کے لیے دلائل ان کے لیے نشانیاں کیسے کھول کر بیان کر رہے ہیں سمندر پھر آپ انہیں دیکھیے انا یو ایسی واضح اور مضبوط دلیل کیا جانے کے باوجود یہ کہاں بہ کے کے پھرتے ہیں انسانوں کی صفت ہے بشر کی صفت ہے کھانا کھانا اور اللہ تعالی نور ہے اللہ کے فرشتے نورانی مخلوق ہے تو یہ لوگ کھانا نہیں کھاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کھانا کھاتے تھے آپ نے کھانا کھا کر دکھایا ہے پانی پی کر دکھایا ہے اس کے آداب آپ نے سکھائے اور سمجھائے یعنی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے کھانا کھانے کو بشر ہونے کی انسان ہونے کی دلیل قرار دیا پھر اسی طرح جو میں نے آغاز میں آپ کے سامنے آیت پڑھی صورت القحف کی آخری آیت آیت نمبر ایک اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کل اناما انا بشار المسرو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے جیسا ہی بشر ہوں یعنی بشر ہونے میں میرے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہاں فضیلت کا رتبے کا مقام کا عہدے کا فرق ہے جیسے مثال کے طور پہ کسی کارخانے میں مل فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ انسان ہونے کے اعتبار سے تو سارے برابر ہیں انسان لیکن ایک چپراسی ہے ایک مزدور ہے ایک جی ہے ایک مالک ہے وہ دے سب کے جدا جدا الگ الگ ایسے ہی انسان اور بشر ہونے میں فرمایا ان آنا بادشاروں مثلوں کو میں تو صرف تمہارے جیسا بشر ہی ہوں ہاں فرق یہ ہے یو ہا میری طرف وہی کی گئی ہے یہ عہدہ نبوت اور رسالت کا اللہ نے مجھے دے کر شرف بخشا ہے مگر نہ بندہ ہونے میں تم مجھ سے کم نہیں ہو نہ میں تم سے زیادہ ہوں اور جو وہی میری طرف کی گئی ہے وہ کیا ہے انما الہکم الہم واحد وحی یہ کی گئی ہے کہ تمہارا الہ معبود برحق صرف اور صرف ایک اکیلہ ہے فمن کانا یرجو لقاء ربیہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بی عبادت ربیہ احدا لہذا جو اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا یقین رکھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ نیک سال اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے یعنی اللہ سنا تعلی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کروایا کیا آپ اعلان کر دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں فرق میرے اور تمہارے درمیان عہدے کا ہے رتبے کا ہے فضیلت کا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے اور وہی میں بھی یہ بات ہے کہ علا صرف ایک ہے معبود برحق صرف اور صرف ایک ذات ہے یعنی جو لوگ عیسا کو اللہ کا جز قرار دیتے ہیں عیسا از پارٹ آف اللہ یا نبی اسلاط وسلام کے بارے میں نور من نور اللہ کے کلمات کہنے والے وہ اللہ سبحانہ ہوا کے مماثل اللہ تعالی جیسا اس کے برابر ایک اور الہ کھڑا کر رہے ہیں لہذا وہی میری طرف کیا ہے اناما اللہ حکم اللہ واحد جس کو ملاقات الہی پر یقین ہو کہ میں نے قیامت کے دن اللہ کے سہرور کھڑے ہونا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا ہے فلیامل صالحہ وہ اچھے اعمال کرے ولا یو شرک بھی لبا دفی ہی اور اللہ تعالی کے عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے پھر اسی طرح جو لوگ رہنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ نے ان کے سامنے پرورش پائی تھی آپ اٹھے ان کے سامنے داغ نبوت کیا تو انہوں نے بھی یہ اعتراض کیا کہ بشر بھلا رسول کیسے ہو سکتا ہے سورت الانعام آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عما قدر اللہ حقا قدری ہی انہوں نے اللہ سبحانہ ہوا تو کی قدر نہیں کی اللہ کو پہچانا نہیں ہے کیوں؟ اِذ ما انہ اعلی بادشار منشئی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بھی بشر پر کوئی بھی چیز نازل نہیں کی yani وہ کیا کہتے تھے کہ بشر پر وہی نہیں آ سکتی یہ عقیدہ کن کا ہے کافروں کا مشرقین مقا انہوں نے کیا کہا ما انزل ضل اللہ بشر من منشئی اللہ نے کسی بھی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا کل آپ ان سے پوچھئے تو صحیح من انزل الب اللہ دی بھی موسا وہ کتاب جو علیہ اسلام لے کے آئے تھے وہ کس نے نازل کی ہے اگر اللہ نے نازل بشر پر کچھ نہیں کیا تو موسا پر جو نازل شدہ کتاب تھی وہ کس نے نازل کر دی یقیناً اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے بشر پر کتاب نازل کی یعنی اللہ نے موسا علیہ السلام کا بشر ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا دونوں انبیاء کا بشر ہونا ایک جملے کے اندر ثابت کر دیا من انزل کتابی جاد ہی موسا وہ کتاب جو موسا علیہ السلام لے کے آئے تھے وہ کس نے ناگر کی نورن واس وہ کتاب تو نور ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے تجاون سا جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے تم تم جن اوراق کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو وَتُخْفُونَ كَثِيرًا اور بہت ساری طورات تو بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن کو تم چھپا کے رکھتے ہو وہ علم تم والم تعلم تم والا آبا اور تمہیں ایسا کچھ سکھایا گیا اس تورات میں جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آبا جانتے تھے قلعہ انہیں کوئی جواب نہیں آئے گا آپ خود ہی کہہ دیجئے کہ موسا پر نازل ہونے والی کتاب بھی اللہ نے نادر کی تھی سن ہوں کیون پھر نہ چھوڑیے یہ اپنی جاہلانہ باتوں میں کھیل تماشا کرتے رہے جہالت میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے وہاں کتاب انض اللہ مبارکن مصدق الزی بینئی اور یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے یہ بھی برکت والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یعنی اللہ سبحانہ ہوا تھا نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور موسا علیہ سلاۃ وسلام کا بشر ہونا ثابت کیا اور ان لوگوں کی نفی کی جو کہتے تھے کہ کوئی نبی بھی بشر نہیں ہے یا کسی بھی بشر پر اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ایسے ہی قوم نور قوم عاد قوم سمور اور ان کے بعد بہت ساری ایسی قومیں ایسے انبیاء کی قومیں جن کو اللہ کے سوار کوئی نہیں جانتا ان قوموں نے بھی انبیاء کو یہی کہا تم تو بشر تھے کالو ان ان تم اللہ بشر ان او تم تو ہمارے جیسے بشر ہو تری دونسنا تم یہ چاہتے ہو کہ جس چیز کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے تم ہمیں اسے روک دو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 ہے پھر آگے اگلی آیت میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کالت إِلَّا اللہ مِثْلُكُمْ وہی بات جو میں نے پہلے بیان کی تھی اللہ نے یہاں پر کھول کر اس کو بیان کیا <تصفح> <تصفح> قالت رحم رسول ان تمام تر قوموں کو <إنك رسولوح> ان کے رسولوں نے کہا ان <نحن اللہ> بسر مسلکم <مثركم> ہاں <Haan>, کوئی شک نہیں ہم تو تمہارے جیسے ہی بشر ہیں واکن اللہ یمن مِنْ, من ہی ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اور اس کو نبوت دے دیتا ہے یعنی بشر ہونے میں ہمارے تمہارے درمیان فرق نہیں ہاں اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نبوت اور اشالت آتا ایسے ہی نو علیہ سلاۃسلام کے قوم نے بھی کہا تھا اللہ تعالی فرماتے ہیں ولاقت اللہ فلاط المؤمنون آئٹ نمبر چوبیس ہم نے نو کو اس کی قوم کی طرح بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی الا نہیں ہے افلاۃ کیا تم ڈرتے نہیں فقال المل اللہ قومی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو سردار تھے انہوں نے کہا کافروں کے سرداروں نے ما یہ تو تمہارے جیسا بشر ہی ہے صرف یہ چاہتا ہے کہ تم پر یہ فضیلت حاصل کر لے وَلَو اللہ لَا انزل اور اگر لا چاہتا تو فرشتہ اتار دیتا مَا سمعنا جو یہ باتیں کرتا ہے ہمارے پہلے اجاد میں تو ایسی باتیں تھی نہیں یہ نئی باتیں لے کے آ گیا یعنی نو کا بھی یہی ذہن تھا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا اللہ نے نبی بھیجنا ہوتا کوئی فرشتہ بھیجتا نور نوری مخلوق آتی پھر ایسے ہی سورہ مومنون آیت نمبر تینتیس اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَا مِن الْآخِرَةِ فِي <الدُّنِيَا> کے قوم کے وہ سردار جنہوں نے ہماری ملاقات کو جھٹلایا یعنی آخرت پر یقین رہ رکھا اور ہم نے ان کو دنیا میں مال و دولت کافی عطا کر وہ کہنے لگے ماں اللہ بسر کم یہ تو تمہارے جیسا ہی بشر ہے یا کل بھی مات اکلون منہو جو چیزیں تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے وہ یہ شرب و مات شرابن اور جو تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے تم بشر مثلا کم اند اللہ خاص رون اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کر لی پھر تو تم خسارا پا جاؤ گے یعنی وہ لوگ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ بشر رسول ہو سکتا ہے ایسے ہی سمود انہوں نے بھی اپنے نبی صالح کو یہی بات کہی سورہ شعا کی آیت نمبر ایک سو چو اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ کہنے لگے ما انتا اللہ بشر و مسرونا تو تو ہمارے جیسا ہی ایک بشر ہے ایسے ہی سورہ شعرا آیت نمبر ایک سو چھیاسی اس میں بھی اللہ تعالی نے اصحاب العا کا ذکر کیا کہ انہوں نے شعیب علیہ سلاۃسلام پر یہی اعتراض کیا وا انت اللہ باشار مسرون و ان نز النو کا تو ہمارے جیسا ہی بشر ہے اور ہم تو تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں پھر ایسے ہی سورہ یاسین اللہ تعالی نے تین نبی بھیجے ایک نبی بھیجا اس کے بعد دوسرا بھیجا قوم نے دونوں کو جتلا دیا فنا بھی تھالے فرماتے اللہ تم نے تیسرا نبی بھیجا وہ ساتینوں مل کے کہتے ہیں ان نا علیہ مرسالون ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں پابو مان تم اللہ بشرسرا وہ کہنے لگے کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو رمان ذرا من شی اور رحمان نے تو کوئی چیز نادری نہیں کی ان ان تم اللہ تقریبون تم تو صرف جھوٹ بول رہے ہو سلا یاسین کی آیت نمبر 14 اور 15 ایسے ہی فصیلت حامی آیت نمبر چھے میں اللہ حال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کروایا وہی اعلان جو کہ سر کی آخری آیت میں موجود ہے کہہ کہ دیجیے میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں اور میری طرف رہی کی گئی ہے کہ تمہارا علا ایک اکیلا علا ہے یعنی کہ ان تمام تر آیات کو آپ دیکھیں اللہ تعالی نے جو سابقہ قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان کا بھی ذہن اور نظریہ یہ تھا کہ جس کو نبوت ملتی ہے وہ نبی نہیں ہوتا آ, بشر نہیں ہوتا اگر اللہ نے نبوت ہی دے کر بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا ہمارے ہی جیسا بشر ہو ہم ہی جیسا ہو اور وہ نبی بن جائے یہ ممکن نہیں اللہ تعالی سورت السرا جس سے سورت بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے آیت نمبر چرانمے پچانمے میں فرماتے پچان ہیں okay. تیرانمے قل <کل> سبحان ربی حل کنتو اللہ بشر الرسول آپ کہہ دیجئے میرا رب بڑا پاک ہے میں تو صرف اور صرف بشر ہوں رسول ہوں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاہَمُ الْحُدَى جب لوگوں کے پاس ہدایت پہنچتی ہے تو وہ اس کو ماننے کے لیے صرف اس وجہ سے تیار نہیں ہوتے کہ وہ کہتے ہیں ابا اللہ بشر رسولہ کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا دیا ہے کہہ دیجیے لڑوکا نہ متم اگر زمین میں چرتے پھرتے فرشتے ہوتے ہم بھی آسمان سے فرشتے کو ہی رسول بنا کر نازل کر دیتے یعنی اللہ تعالی نے کتنا واضح سا اعلان کر کے سمجھا دیا ہے کہ زمین میں چل چلنے پھرنے والے لوگ جس جنس سے تعلق رکھتے ہیں ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ بھی اسی جنس کا ہے اس سے علیحدہ جنس کا نہیں ہے تو جو لوگ نبی کو نور کہتے ہیں انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اگر زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوق نوری ہوتی تو اللہ نور کو رسول بس بشر کے اندر رسول بھی اللہ نے بشر ہی بھیجا ہے کل بل کفا بلّہ شہیدم بینی و کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے ان حکام ابھی اقدادی ہی خبیرم وہ اپنے بندوں کی بہت زیادہ خبر رکھنے والا اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ تمام تر آیات کس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں مشغول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشر تھے اور ان کے بشر ہونے میں کوئی شک نہیں ہاں اللہ نے ان کو عہدہ دیا ہے ان کو فضیلت دی ہے کہ ان کو اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا ہے اللہ نے ان پر وہی ناول کی ہے اور یہ ایسا بڑا عہدہ ہے کہ کائنات میں اس کے برابر کوئی عہدہ نہیں ہے اور پھر آخر اس پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے اور یہ ختم نبوت کا عہدہ ایسا بڑا عہدہ ہے کہ باقی انبیاء کا عہدہ بھی اس کے مقابلے میں بہت ہیچ ہے اللہ نے اتنا شرف اتنی منزلت اور اتنی قدر ہمارے رسول امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے پھر اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا تھا کہ تم کہہ دو کہ میں بشر ہوں ہے نہیں انہیں مطمئن کرنے کے لیے کہہ دو کہ میں بشر ہوں تھے کوئی نہیں اور کن کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کافروں کو ساری ان کے بقول خطاب کافروں کو ہے جن میں نبی کو بشر قرار دیا گیا پھر کچھ لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں وشال والی وشال کہتے ہیں جوڑنے کو روزے کے ساتھ روزہ جوڑنے سے یعنی کہ مثلاً آج شری کھائی ہے تو آج شام افطار نہیں یا روزہ اگلے دن کی سیری بھی نہیں کھائی اس سے اگلے دن جا کے افطار کرنا یعنی اڑتالیس گھنٹے بعد آ نہیں اچھتیس گھنٹے بعد تقریبا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے صحابہ کرام بھی دیکھا دیکھی شروع ہو گئے تو نبی السلام السلام نے انہیں منع کیا کا تواسل یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ آپ بھی تو ایسے کرتے ہیں جیسے آپ کرتے ہیں ویسے ہم کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا مسلی تم میں سے میرے جیسا کون ہے میں رات گزارتا ہوں اللہ تعالی مجھے کھلا پلا دیتا ہے تو دیکھو کافروں کو کہا گیا نما بسروں مسلو کم میں تمہارے جیسا ہوں اور نبی نے اپنے صحابہ کو کیا کہا کم مسلی میرے جیسا تم میں سے کون ہے حالانکہ نبی نے اپنے بشر ہونے کی نفی نہیں کی یہاں پر صرف یہ کہا کہ میرے جیسا کوئی نہیں اس نے بھی کہا تھا نا اس محفل میں ہے کوئی ہمسا ہمسا ہو تو سامنے آئے کوئی نہ کوئی یہ ہوتی ہے خیر یہاں سے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو تو کہا میں مسلو تمہارے جیسا ہوں اور مومنوں کو کہا کہ ایوکم مسلی تم میں سے میرے جیسا ہے کون زیادہ ثابت ہوا کہ نبیر اسلام بشر نہیں تھے نور تھے پہلی بات تو یہ کہ نورانیت ثابت نہیں ہوتی بار بشر بھی دوسرے بشر سے متفابق ہوتے ہیں باپ بیٹے جیسا نہیں بیٹا باپ جیسا نہیں ہوتا عہدے رتبے کا فرق ہے ایسے دو بھائی بھی آپس میں ایک جیسے نہیں ہوتے ایک کے اندر اللہ نے قوت طاقت زیادہ رکھی ہوتی ہے ایک کے اندر کم رکھی ہوتی ہے خیر دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا تھا جو وصال کرتے تھے آپ کے منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتے تھے ان کو کہا تھا او کم مسلی تم میں میرے جیسا کون ہے اور وہ صحابہ کرام جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے آپ بھول جاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں انما انا باشارن میں بشر ہوں انما انا بادشار میں بشر ہوں لہذا انسا کما تنسون انما انا بادشار مسلوکم میں تمہارے جیسا بشر ہوں جس طرح تم بھولتے ہو ویسے ہی میں بھی بھول جاتا ہوں صحیح مسلم کتاب المساجد و مزاق مواد باب صحب الصلاطی وس وسود علاح حدیث نمبر پانچ سو بہتر ایسے ہی صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر چار سو ایک پھر صحیح بخاری میں حدیث نمبر دو ہزار چار سو اٹھاون میں نبی صلاح فرماتے جھگڑے لے کر آتے ہیں أَبْلَغَ مِن بَعْدٍ سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بات کو اچھے انداز میں بیان کرنے والا ہو دوسرے کے نسبت اور میں سمجھوں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے تو میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں حالانکہ وہ اس کا حق نہ ہو بلکہ دوسرے کا حق ہو اگر غلطی کے ساتھ میں کسی دوسرے کے حق میں فیصلہ کر بیٹھوں یہ آگ کا ٹکڑا ہے جو دوسرے کا حق اپنی چرب زبانی کی وجہ سے لے جاتا ہے وہ آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے پل یا او اس کا جی کرتا ہے تو ٹھیک ہے یہ آگ کا ٹکڑا قبول کر لے جی چاہتا ہے تو نہ یعنی یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بشر ہونے کے بارے میں بعض الفاظ استعمال کیے اور ان لوگوں کو کہا ہے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو بہرحال یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی کی جماعت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بشر ہونے کا اعلان کر رہے ہیں آپ کی کے کے اندر آپ کے فرامین کے اندر بھی یہ بات موجود ہے اللہ سبحانہ ہوا نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہ بات بیان کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ اعلان کریں کہ میں بشر ہوں ہاں یہ بھی وضاحت کی ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان فرق کیا ہے وہ فرق ہے نبوت کا رسالت کا عہدے کا مقام اور مرتبے کا کہ اللہ نے نبی آخر الزمان، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعلی ترین مرتبہ اور رتبہ دیا یعنی نبوت اور رسالت عطا کی تو یہ ایک امتیازی فرق ہے اللہ سبحانہ بھیا ہوا سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما <تصفح> السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر جیشی صاحب بہت خوبصورت بہت بہت دلائل کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ اللہ کا آغاز بھی کی اور مختلف دلائل کے ساتھ آپ نے اس کی مزاح فرما دی تو سب سے پہلے تو میں بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ بھائی ہیں مائی پر تشریف رہیں اور یہ ہمارے جاسفید دعا بھائی ہیں اگر آپ نے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مائی پر تشریف لے کریں اس کے بعد میں اپنے سوال کرتا ہوں ان شاء اللہ اور بھی کسی بھائی کا کوئی سائن کیس کیجیے شیخ صاحب سے سوال کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں سنی ہو جی ارشف بھائی آپ تشریف رہیں ان شاء انشاءاللہ اس کے بعد جو میرے پاس جمعے سوال ہیں وہ شیخ صاحب سے میں پیش کرتا ہوں جزاک اللہ ذاکر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ دعا بھائی آپ ٹیکسٹ بھی دیکھیں سب لوگ لکھ رہے ہیں کہ آپ کی آواز نہیں ہے تو آپ پہلے اپنا مائک چیک کر لیں اتنی دیر میں میں اپنا دوسرا سوال کر لیتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو جی صاحب یہاں پہ جو مجھے پہلے سے سوال آئے ہیں وہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں سب سے پہلے وہ یہ کہ آپ دوسرے سوال میں ایسا سوال کیا جس میں سارے سوال کور ہو جائیں بھائی آپ جو ہے مائیک آگے ان شاء اپنا جو رائٹس والا ان شاء اللہ <سؤال> پیش کر ہوں مائک پر السلام علیکم <تصال> جی السلام علیکم و اللہ یار آف بھائی آپ کے پاس مائک نہیں ہے تو پلیز شیخ صاحب سے ہم نے ٹائم لیا ہوا بڑی مشکل سے وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر ہمارے ساتھ وہ دیریاں نمت کھیلنے شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے سوال کہ کیا یہ صحیح بات ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے بلکہ آپ نور سے تخلیق کیے گئے تھے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سورہ مادہ کی وہ آیت پیش کرتے ہیں سورہ مادہ کی آیت جاپ کو نور نور کتاب ان بک تو اس کی اضاف فرما دیں اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقے یہ میرا پہلا سوال تھا آپ مائی یہ بھائی کا سوال ہمارے پاس پہلے سے آئی ہوں میں انشاءاللہ باری پیش کرتا ہوں ذاکر اللہ السلام علیکم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں جی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئی ہے اچھا نور سے مراد نبی رسلاط اسلام ہے اس کی کیا دلیل ہے خام نور سے مراد نبی رسلاط و اسلام کو لے لینا یہ کوئی کون سی خرد مندی ہے سنیں سورت تغابن آیت نمبر آٹھ اللہ فلا فرماتے ہیں بلاہی و رسولی و نور اللہ ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لاؤ رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے یعنی اللہ رسول اور نور تینوں الگ الگ چیزیں اور نور سے مراد حکمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کی سنت اور احادیث ہے نور کتاب رسول اللہ چاروں چیزیں الگ الگ ذکر ہو گئی ہیں یہاں پر کتاب کا نام نہیں ہے بل نور اللہ کی انزل نہ ادھر کیا آ گیا جو آئے آپ نے پیش کی ہے نور اور کتاب مبین یعنی کتابیں مبین الگ چیز ہے نور الگ چیز ہے اور یہاں ثابت ہو رہا ہے کہ رسول الگ چیز ہے نور الگ چیز ہے اللہ الگ شہ ہے تو وہ نور جو اللہ نے نادر کیا ہے اس نور پر ایمان لانے کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اللہ رسول کے علاوہ ہے اور وہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کا فرمان اور آپ کی سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <clears throat> میری کوشش یہ کر رہے دو بھائی آپ مائک کو سے چیک کر لیں کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس میرے پاس سوال کافی ہیں جو میں نے لوگوں نے جن کی ریکویسٹ کر لیجیے دس رکھا تھا ان کے سوال میں نے کرنے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اگر مائک ہے تو پلیز آپ کو اس کو کر لیں تو یہ مجبوری ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بار بار آپ اپنا مائک سے کر لیں جو شیخ صاحب ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا اور جب سایہ نہیں تھا تو وہ ظاہر بات ہے پھر یہ سوال ہے شیخ صاحب یہ اکثر لوگوں ذہن میں سوال آئی میرے پاس سوال آیا ہوا تھا تو میں پیش کرتا ہوں اس کی مال علیکم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ پہلی بات یہ کہ نبینہ سلاطلام کا سایہ نہیں تھا یہ بات ہی غلط ہے بالکل بے بنیاد اور غلط کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا اور اس کی دلیل صحیح ابن خزیمہ دوسری جلد صفحہ نمبر پچاس حدیث نمبر ہے آٹھ سو وہاں اس حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ ہٹا رئی تو ضلع و ضلع کم کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا نبی اسلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا اور تمہارا سایہ بھی دیکھا تو اب ہم لوگوں کی بات ماننے جو کہتے ہیں کہ نبی اسلام کا سایہ نہیں تھا اور کہتے بھی بلا دلیل ہیں یا نبی سلط و اسلام کی بات ماننے جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے اپنا سایہ بھی اور تمہارا سایہ بھی ایسے ہی سورہ نحر کی کیا نمبر اڑتالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر بھی مخلوق پیدا کی ہے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان کا سایہ دائیں اور بائیں جانب اللہ کے حضور سیدہ ریز ہونے کے لیے جھکتا ہے بڑھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام تر مخلوق کا سایہ موجود ہے تو لہذا یہ کہنا کہ جناب سایا ہی نہیں تھا بالکل غلط بات ہے تو بنیادی جب غلط ہو گئی ہے تو پھر اگلی بات تو اپنے آپ غلط ہو جائے گی یہ اس لنک پر یہ تفصیلی و فتوا موجود ہے جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ خیر میرا اللہ خراب ہے تھوڑا سا دعا بھائی آپ لگتا ہے مجھے موبائل سے آن لائن ہے تو آپ کے موبائل اگر پاکستان سے ہیں تو مشکل ہے کہ آپ کی آواز ہم تک پہنچے تو اگر آپ کا پاس نہیں ہے تو آپ نیکسٹ ٹائم کبھی آ کر سوال کرنے میری خواہش ہے کہ آپ سوال کریں لیکن یہ کہ آپ کا پاس لگ رہا ہے کہ آپ موبائل سے آن لائن ہے اچھا شیخ صاحب ایک سوال جو میں کرنے لگا ہوں وہی نہ چاہتے ہوئے میں کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ کچھ لوگ مجھے دوسرے نیٹ پہ سن رہے ہیں جن کا تعلق مکتبہ دوسرا فکر سے جس کو آپ میں نام ہی لینا چاہتا کہ وہ یعنی کہ آش رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں یعنی کہ ان کا جو شیخ علیہ السلام ہے شیخ جو ہیں ان کے تار قادری کا ان کی وہ ویڈیو آپ یو جی ٹیوٹیوب پہ ہم نے بھی دیکھی ہے لوگوں نے بھی ان کے بارے میں سوال ایک بھائی نے کی ہے کہ کیا انہوں نے ان کے انہوں نے کہا کہ تم یوروپ بشر میں جھگڑتے ہو تو ایک مقام ایسا آ تھا لائق کا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آپس سے مل گئے تو یہ شیخ صاحب یہ عقیدہ ایسے شخص کا یا یہ یہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یا وہاں پہ جب وہاں پہ گئے اور انہوں نے اللہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی ملاقات کی اور پھر انہوں نے جو شعر پیش کیا ایک کیا ایک کیا دوں کر جائیں وہ کافر پہ منکر ہے انہوں نے تو کافر و منکر بھی کہہ دیا سیکھا تو اس کی اضافہ مار دیں اللہ تعالیٰ خیر دے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آواز آپ تک نہیں آ رہی شیخ صاحب دکھ رہے ہیں نو وائس. روم میں میری آواز آ رہی ہے کوئی بھائی یا بھائی یا بتا دیں جی شیزا آپ کو میرا سوال سمجھ نہیں آئے میں نے جو سوال کیا تھا آپ کو میں حل آواز نہیں پوچھی آپ کی جی ماشاء اللہ محمد بھائی شیز صاحب آپ میں نے جو سوال کیا تھا وہ سمجھ نہیں ہے تو میں دوبارہ کر لوں شیر صاحب جی جزاک جی, اللہ شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ کچھ ایک بھائی جنہوں جنہوں نے ایک یوٹیوب دیکھی ہے اور انہوں نے شیخ جو شیخ علیہ السلام ڈاکٹر دا, تہر قادری صاحب کی جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ انہوں نے ایک معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ تم نور اور بشر میں جگڑتے ہو ٹھیک ہے اور ایک مقام ایسا آ ہے کہ بشیر کا چولہا بھی اتار دیا انہوں نے وہ نورنگین کا بچر اتار دیا تو وہ جو تھا ایک مقام ایسا آیا کہ وہ جب علائق جب حسائن کٹھے ہو گئے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ میں نے بھی دیکھیے بہرحال وہ تو اس کے بارے میں لوگ یہ اکثر یہ جانا چاہتے ہیں کہ یہ یہ, یہ ایک شخص کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں اور یہ ایسا کہ اللہ کے نبی السلم نے یہ جو اس نے بیان کی کیا ایسا ہوا تھا یہ واقعہ یا یہ, یہ, یہ مان ہے اور اس کے پیچھے جو لوگ اسے فالوورز ہیں اور ان کے لیے آپ کیا تمدیق کرتے ہیں شی صاحب اس کی مزاح اللہ تعالیٰ آپ السلام علیکم و اللہ دیکھیں قادری صاحب کا یہ کہنا تو بے دلیل ہے کہتے وہ اس سٹائل سے ہیں جیسے دیکھ رہے ہوں لائک کہ یہ چولہا بھی اتر گیا اور یہ بھی اتر گیا اور یہ بھی اتر گیا اور پھر دونوں ایک ہو گئے پھر آگے وہ شیر بھی پڑھتے ہیں ایک کے ایک کے ایک کے جڑا ہک کو ڈو کر جانے بڈا کافرتے مشرے کے سریکی کا شیر ہے کہ یعنی اللہ اور نبی دونوں ایک ہیں ایک ہیں ایک ہیں اور جو ان دونوں کو ایک کو دو سمجھتا ہے وہ کافر اور مشرق ہے اب قادری صاحب نے اللہ اور رسول کو ایک بنا دیا کہ دونوں ایک دوسرے کے اندر گتھم گتھا ہو گیا ضاب ہو گیا تو یہ عقیدہ ان کا بڑا ہونا عقیدہ ہے تو اسے پرہیز کرنا چاہیے بچنا چاہیے اس قسم کی باتوں سے اور اس قسم کے عقیدوں سے کہ جس میں اللہ اور نبی کا امتیاز ہی ختم ہو جاتا ہے السلام <تصفح> علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور کسی بھائی کا سوال ہو تو اگر ان کے پاس تو نہیں ہے کسی بھائی کا سوال ہو کیونکہ اہم ٹاپک ہے اگر کسی بھائی کا سوال ہو جیسے ہمارے کچھ بھائی جن کو میں نے انوائٹ کیا تھا اگر بھائی یہاں پہ آپ کا سوال ہے تو آپ ہمارے پاس اس وقت تفصیلات شیخ موجود ہیں اور یہ مدینہ یونیورسٹی سے تفصیل ہیں آپ ان سے سوال کریں پھر معلومات آپ کے لیے میں بھی اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ ہم سبھی سب ان سے سفادہ کر رہے ہیں شیخ صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ بڑا اچھا سوال یہ ہے یہ اگر رسول وسلم فوت ہو گئے ہیں تو کیوں نے کہا جاتا ہے کہ محمد صل... رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم ہیں کہنا چاہیے تھا کہنا تو یعنی وہ آگے ہیں، کہنا تو یہ یعنی چاہیے تھا کہ رسول اللہ تھے جبکہ کہ آ... آپ آ... آ... آ... آ... آ... آ... لوگوں کا یعنی ہم لوگوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے نبی صلی وسلم وفاق آ چکے ہیں جب سے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں یہ ہیں پہ زہر ہے شیخ صاحب یعنی اس سے وہ ظاہر کرنے کہ اللہ کے نبی صلی وسلم حیات ہیں اور زندہ ہیں اور اس پہ آپ کیا آ... آ... آ... اس کی کیا شری دلیل ہے اس بات کی اس کی السلام علیکم وحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ یہ نہ بڑا چاہرانہ سا سوال ہے دیکھیں ایک آدمی ہے نام ہے اس کا عبد الرحیم والد کا نام ہے اس کا ابد ال کریم عبد الرحیم ولد عبد ال ہو گیا فوت تو عبد الرحیم سے کسی نے پوچھا عبد کے بیٹے نے بتاؤ آپ کے والد کا کیا نام ہے تو وہ کہتا ہے جی میرے والد عبد الرحیم صاحب ہیں اچھا اب اس کے یہ کہنے سے اس کا زندہ ہونا تو ثابت نہیں ہوتا ہاں بلدیت کا باقی رہنا ثابت ہوتا ہے کہ وہ پہلے بھی والد تھے اب بھی والد ہی ہے والدیت تبدیل نہیں ہوتی والد کے مرنے کے باوجود والدیت ختم نہیں ہوتی ایسے ہی نبی کی وفات کے باوجود اس کی نبوت اور رسالت ختم نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی رسول تھے اب بھی رسول ہیں بلکہ ابھی آدم علیہ السلاط پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت سے لے کے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ یہ رسول ہیں اللہ نے آدم علیہ سلاط سلام کی پیدائش سے پہلے ہی تقدیریں ساری کی ساری لکھ دی تھی نا تو یہ ہیں اور تھے والا جو مسئلہ ہے نا یہ بالکل غلط ہے ہم کہتے ہیں نا عیسا علیہ السلام اللہ کے رسول تھے کیوں ان کی رسالت اور نبوت کا دور ختم ہو گیا جبکہ رسول کریم صلی اللہ وسلم کی نبوت اور رسالت جب تک قیامت تک قائم رہنی ہے تو وہ رسول ہیں قیامت تک کے لیے رسول ہیں اچھا جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو وہ سنتے ہیں اچھا جو یہ کہتا ہے نا کہ وہ سنتے ہیں ان سے کہیں کہ ہاتھوں برہا ان کم تم اگر تم سچے ہو تو دلیل دو آسان سا حل ہے اس بات کی دلیل کے علیہ اسلام کو پکارو وہ سنتے ہیں اللہ نے تو کہا رونی استجب لاکم مجھے پکارو میں سنتا ہوں تمہاری پکار سنوں گا کوئی ایسی آیت ہو کوئی ایسی حدیث ہو کہ علیہ السلام نے کہا مجھے پکارو میں سنوں گا جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے کی دلیل دے السلام علیکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشے دعا بھائی مجھے بڑا تقریب دکھ ہو رہا ہے کہ ہم آئی پت نشب چاہ رہے ہیں لیکن نہیں آ رہے ہیں لیکن یہ کہ لگتا ہے کہ آپ موبائل سے آن لائن ہیں اور مجھے کسی بھائی نے یہاں بتایا ہے کہ آپ موبائل سے اگر آن لائن ہے تو کچھ کچھ سیکنڈ لگتے ہیں اس کو آواز میں کنیکٹ ہونے میں روم میں آنے میں تو اس لیے اگر آپ موبائل سے آن لائن ہیں تو مجھے بتا تو دیں کہ آپ موبائل سے آن لائن ہیں تاکہ شی صاحب سے کہہ دیں ریکویسٹ کر لیں کہ تھوڑا سا آپ کا انتظار کر لیں تاکہ آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ ایسا کریں آپ کیا آپ مجھے سوال اپنا بھیج اگر آپ ایسا آپ مائک آپ کو میری آواز آ رہی ہے عرق دعا بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے روم میں چن شانا میری آواز آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے اگر آپ مائک کا نہیں آ سکتے آپ کو کوئی امپورٹینٹ سوال ہے تو آپ آپ مجھے جو ہے جلد تو آپ مجھے سوال بھیجیں تاکہ میں آپ کا سوال شیخ صاحب کی خدمت پیش کر سکوں شیخ صاحب اگلا سوال جو ہے عام فہم لوگ یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے عام فہم سوال ہیں شیخ صاحب یہ کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ چیز نہیں بنائی گئی تھی زمین آسمان کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ اللہ اللہ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا تو وہ حدیث صاحب کو معلوم ہی ہے جو ایک سارا جمک رہا تھا وہ نور تھا تو وہ اس کے بارے میں بتا دیں یہ بھائی کا سوال ہے اس سے یہ ہم سوال سے آپ سے کر تو چکے ہیں لیکن مزید یہ سوال آ گیا اللہ تعالیٰ اس کی فرما دی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں جی ایسی کوئی روایت صن صحیح سے ثابت نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا ہے جبکہ اس کے برخلاف صحیح حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے تعالی القلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے وہ قلم ہے وہ امارا ایک اللہ شی یقون اور اللہ نے اس کو حکم دیا کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سارا کچھ لکھ دے ٹھیک ہے یہ صحیح حدیث ہے اور یہ حدیث ابو یعلا مسند اب الموسلی اور امام بہتی نے بھی اسما و صفات میں نفر کی ہے یہ جو بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا یا کچھ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا یہ چیزیں اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو پائے ثبوت کو پہنچ سکے یہ خام بلا دلیل جو باتیں لوگوں کے اندر مشہور ہو جاتی ہیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پاؤں تو وہ ایسی مشہور ہوتی ہیں کہ لوگ اس پر سچ کا گمان کرنے لگتے ہیں یہ بات بھی انہی باتوں میں سے ہے جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب چلے آپ کا سوال پہلے کر لیتا ہوں یہ بھائی ہمارے ان کو میں نے بڑی مشکل سے یہاں پہ بتایا اسلح صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ منکر کی کیا تحریر ہے تعریف کیا ہے یعنی منکر کیا ہوتا ہے یہ سوال ہے بھائی مجھے بتا دیں منکر کس کو کہتے ہیں شہر اس کی کیا ڈیفینیشن کیا ہے شیخ صاحب اس کی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے جی یہی سوال ہے جی مائک و تشریف نے السلام علیکم رحمۃ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ برکاتہ شیخ صاحب نے ایک منٹ مانگا ہے اس دوران میں آپ لوگوں سے کچھ بات کر رہا ہوں مائیک تو کوئی نہیں آئے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی وسلم کے زمانے کے بارے میں آپ لوگوں کا جو قیدا جو بیٹھے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ ساتھ میرے بھی بیٹھے ہوں گے وہ ان کا قیدا ان کے وہ سوال نہیں کر رہے مجھے بڑی چیز کا حیرت ہو رہی ہے جب وہ عالم وجود ہوتا ہے موجود ہوں اس کے سامنے اپنا سوال پیش کریں جیسے آپ کا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر نہ جانتے اس کی دلیل مانگے شیر صاحب سے یا آپ اپنی دلیل دیں تاکہ میں اس کے سامنے پیش کروں شیخ صاحب ان کی یہ دلیل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں اب میں یہ سوال کرنے لگا ان شاء اللہ یہ پہ یہ کہ اللہ کے نبی سر کو جو ضرور کے بارے میں سوال ایک ہے میں آیا ہوا ہے ان شاء اللہ شیشا جیسے بتائیں گے اس کے بارے میں سوال کروں ہاں جن جن سسٹم نے مجھے وہ بھیجا تھا کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سوری میں مجھ سے مادت ہوگی جی شے شے صاحب مائک پر تشریف ہیں السّلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی نے سوال کیا تھا کہ منکر کسے کہتے ہیں اچھا یہ لفظ ایسا ہے کہ اس کے کئی ایک معنی ہے اور مختلف موقعوں پر یہ مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے مثلا یعنی کہ ایک تو دو فرشتے ان کا نام منکر نقیر ہے نا جو قبر میں آ کے سوال کرتے ہیں ایسے ہی منکر کسی بھی قسم کی برائی کو منکر کہتے ہیں تو اب پتا نہیں ہے کیا منکر مراد لے رہے ہیں من کوئی بھی یعنی کہ برائی ہو اس کو منکر کہا جاتا ہے اللہ کی نافرمانی والا کوئی بھی کام ہو ٹھیک ہے میرے میں آج مجلس ہم یہاں پر ایڈ کرتے ہیں کچھ مہمان آ گئے میرے پاس ان کے ساتھ میں نے مجلس کرنی ہے ذرا تو انشاءاللہ جو باقی کے سوال ہیں وہ آپ ادار رکھ لیں تو پھر صحیح ٹھیک ہے السلام علیکم جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ شیر صاحب صرف دو سوال ہیں وہ لے لیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہم آپ سے جاتے جائیں گے آپ کے پاس مہمان رہ کے تو ہم بھی ایک ہفتے سے انتظار کر رہے تھے آپ کا بھی تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ خیر صرف دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سوال ہیں کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ اہم سوال ہے کا پتہ چلتا ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال کر لوں شیشا ایک سوال یہ ہے کہ شیخ صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی وسلم کو درود اللہ کے نبی السلم خود درود, درود سنتے ہیں تو یعنی کہ وہ یعنی کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حاضر و نازر ہیں اور اللہ کے نبی السلم پر درود بھیجنا آن جاتا اور سنتی。اب اس کے ساتھ سوال السلام <melodic> علیکم کیا اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی رس رات و سلام کا کہ جو درود پڑا جاتا ہے میں اس کو سنتا ہوں یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے ہاں ایک ریس آتی ہے سن نبی داؤد کے اندر وہ یہ ہے کہ احد مامن اللہ رب اللہ علیہ روحی فارسلام کوئی بھی آدمی مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالی میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کو جواب دیتا ہوں اچھا الفاظ پہ غور کریں کہ جب بھی کوئی بندہ مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالی میری روح لوٹا دیتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں یہ حدیث آپ نے قبر میں بیٹھ کے کہی تھی کہ زندگی کی عادت میں کئی تھی حیات زندگی میں کہی ہے نا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس حدیث کا تعلق قبر کے ساتھ نہیں ہے یہ زندگی کے ساتھ کہ جب بھی نبیر سلام تو سلام سو رہے ہوتے ہیں تو سوئے ہوئے آدمی کے جسم کے اندر روح تو موجود نہیں ہوتی عام آدمی ہے سویا ہوا ہے اس کو سلام کہا جائے تو اس کو پتا نہیں چلتا تو صحابہ کرام کو نبی سلام نے فرمایا کہ جب تم آؤ سلام کہو تو میں تمہارا سلام سن لیتا ہوں اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں سلام کا جواب دیتا ہوں یہ نبی اسلام کا خاصہ تھا اور مرنے کے بعد تو روح جسم کے اندر لوٹا دی جاتی ہے وہ نکلتی کوئی نہیں جبکہ زندہ آدمی کی روح بار بار نکلتی ہے جب بھی سوتا ہے اس کی روح نکلتی ہے بیدار ہوتا ہے روح اس کی لوٹ ہے سورت زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے اللہ تبفل انفسینا موتی ہا وی لامی ہا فیم سی کلتی قباخرا اس کا تعلق حیات اور زندگی کے ساتھ ہے موت پر اس کو چسپاں کرنا درست نہیں بنتا السلام علیکم جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو ذرائع خیر آپ تشویم لائیں لیکن آج آپ کا مائک صحیح ہوئی امید ہے کہ آپ نیکسٹ ٹائم جب منگل کو ہمارا درس ہے شیخ عبداللہ ناظر صاحب آئیں گے آپ اس میں تشو لائیے گا تو اگر آپ مجھے بتا دیں شیخ صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ان کا وہ ٹائم نہیں ہے ان کے پاس میرا ایک سوال شیخ صاحب سے میں نے اجازت کی بھی دی ہے شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ آ, آ, آ, یہ جو ہمارا ہم, بھی عقیدہ ہے بلکہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی وسلم پر جتنا بھی ضرور پہ جائے تو وہ ان کو تک پہنچایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اذان کے پہلے جو دھلوش پڑھا جاتا ہے السلات وسلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم حبیب اللہ تو یہ اس کی کیا شدید حقیقت ہے شیخ اس کی کوئی دلیل ہے ہمیں ملتی ہے یا ایسا یہ پھر اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کی کیا شرح حیثیت کیا یہ اس مجلس کا میرا آخری سوال ہوگا تو دیکھیں جی اگر آپ سسٹر ہیں تو پلیز ہم مائک پہ نہیں آ سکتے ہیں آپ ہمارے روم کا یہ اصول ہے کہ ہم جو ہماری ہیں یا جو فیمیل ہیں وہ مائک پہ نہیں تشویز آ سکتی میں ماتدہ چاہتا ہوں اگر آپ کا کو کوئی سوال ہے تو اگر کوئی بھائی ایڈمن ہیں ان کو بھیج دیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ذائقہ محسوس نہ کریں گے جی مائک کو تشویل نہ ہے شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ذائق کر دے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آواز آ رہی ہے ہاں جی تو دیکھیں یہ جو اذان سے پہلے درود ہے نا اذان سے پہلے اگر کوئی درود ابراہیمی بھی پڑھے تو وہ ناجائز ہے کیونکہ اس موقع پر درود پڑنا نبی علیہ السلام سے ثابت کوئی نہیں باقی رہا یہ الفاظ سلاط وسلام علیہ کا یا رسول اللہ یہ الفاظ اور کلمات اس موقع پر کہے جائیں جس موقع پر درود پڑھنا جائز ہے تو اس میں کوئی اتنا بڑا مذائقہ نہیں ہاں جو یہ الفاظ ہے سلاط وسلام علیہ کا یا نور میں نور اللہ یا اس قسم کے مبالغے والے یا کفر یا شرقی الفاظ وہ نہ کہے جائیں صرف اتنے کلمات السلاط وسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ اس قسم کے جو الفاظ ہیں اس طرح کے جو درود کے کلمات ہیں جن موقعوں پر یعنی کہ درود پڑنا جائز ہے اور درود کے الفاظ متعین نہیں کیے گئے ان موقعوں پر اگر یہ کلمات کہہ لیے جائیں تو اس میں حرج اور مذائقے والی بات نہیں ہے لیکن یہ یاد رہے کہ یہ درود مسنون نہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ ان الفاظ سے نبی السلام کا حاضر ناظر و ہونا ناظر ثابت نہیں ہوتا اور جو بندے یہ عقیدہ رکھ کے یہ کلمات پڑھتے ہیں تو ان کا عقیدہ بد ہے عقیدہ غلط ہے نبی کو حاضر ناظر ماننے والا جو عقیدہ ہے یہ درست نہیں ہم بھی نماز میں پڑھتے ہیں السلام و علیہ کا اویو رحمۃ اللہ وبرکاتہ الفاظ خطاب والے ہیں لیکن خطاب کے الفاظ سے خطاب مقصود نہیں ہوتا نہ دعا میں نہ مرثیے میں نہ تذکرے میں نہ حکایت میں قرآن میں بھی ہے نا یا پھر یا ہاں ہم پڑھتے ہیں تو کیا فرانا مان والی باتیں سنتے ہیں بالکل نہیں الحمدللہ یہ تذکرے میں حکایت میں اور اسی طرح دعا میں اور اسی طرح مرثیے میں الفاظ خطاب کے استعمال ہوتے ہیں لیکن خطاب مقصود نہیں ہوتا اس میں ایسے ہی اسلام والے کا نبیوں میں خطاب مقصود نہیں ہے یہ تو دعائیہ کلمات ہیں السلام علیکم السلام علیکم اللہ ہاں uh,